رزی اللہ اصحاب ہدایبیا کے فضائے سورہ کا دوسرا حصہ ہے اصحب ہدایبیا کے فضائے لام کس کے لیے ہے جی تاکہ قد کس کے لیے ہے تاکہ راضیہ فعل ماضی بھی کس کے لیے ہے یہ بھی تحقوں کے لیے ہے تو کتنی تاکیدیں ہو گئی تین تاکیدیں جی. اب پندرہ سو صحابہ میں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں علی بھی ہیں تب اور باقی بھی ہزاروں سال سب پہ اللہ راضی ہوا یا نہ ہوا یا صرف پانچوں سے مانگ رہے یقینی <laughs> <laughs> <laughs> <yakini> بات ہے کہ راضی ہوگی اللہ مومنیم سے اعلان نعم ہے نعمتوں کا اعلان راضیہ نمبر ایک راضی ہوگی اللہ مومنین سے اور اللہ جب راضی ہوتا ہے اللہ تو عالم الغائب ہے نا پھر ناراضی نہیں ہوتی راضیہ نعمت نمبر ایک مومنین نمبر دو کہ یہ صحابہ منافق نہیں سب مومن ہیں راضی ہوگی اللہ مومنین سے جب بیعت کرتے تھے تیرے ساتھ نیچے درخت کے فعال مماف کی قلوب اہم کہ نمبر تین نعمت نمبر تین پر اس اخلاص کو جو کہ ان کے دلوں کے اندر تھا پاندال سکینہ یہ نمبر چار پاسو تارا سکینہ کو پر ان کے وا صاحب فتھ قریبا نمبر کتنی پان بدلا دیا ان کو فتح قریب کا فتح قریب سے مراد خیبر لکھو اب دیکھو یہ کتنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں وا صاحب ام فتھ آگے بھی نیمتے آ رہی ہیں اوپر حادثہ ذرا لکھ لو کئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور نے بیعت لی نا تو حضرت عثمان تھے اس وقت نہیں تو دکے تو میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے کیا اور اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھا یہ بیعت کس کی ہو گئی عثمان کی تو عثمان کی شان بڑھ گیا نہیں ہزور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ دا. اور شیعہ کی کتاب میں لکھا وہا. خوش خوشیا کی کتاب میں لکھ لو وہ با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین مسلمانوں سے بیات لی زارہ با بے دا یا دل اخرا زارا با بے احدا اسمان ایک ہاتھ کو دوسرے پہ مارا عثمان کے لیے زارا باپ احدا جدائے الل اخرا روزہ کافی شیعہ کی کتاب ہے روزہ کافی جلد آٹھ سپا تین سو پچیس میرے محترم کتنی نعمتیں ہم نے شمار کی تھیں باسا بتم فتن تک بتائیے پان اس فتح قریب کے بعد وہ مغان اور غنیمتیں یہ بھی خیبر کی غنیمتیں ہیں مغان خیبر کی غنیمتیں غنیمتیں بہت کے لوگ ان کو ہے اللہ تعالی خال حکمت والا بادہ کم اللہ مغان مہ نمبر چھ صرف خیبر کی غنیمتیں نہیں اس کے بعد بھی تم غنیمتیں لیتے رہو گے قیامت تک وعدہ کو اللہ سے مراد کیا ہے کیا تک غنیمتیں نمبر چھ وعدہ دیا تم اللہ نے غنیمتیں بہت کہا کہ لیتے رہو گے قیامت تک پر جلدی کیا واسطے تمہارے حاضی ان غنیمتوں کو یہ حاضر سے مراد کون سی غنیمتیں ہیں اے خیبر کی گنیمتیں لکھو خیبر کی گنیمتیں بس جلدی کیا واسطے تمہارے ان گنیتوں کو اور روک دی اللہ نے ہاتھ لوگوں کے تم سے خیبر والے یہودی لڑے یا جلدی ہتھیار ڈال دیے جل روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے یہ واضح ہے تاکہ ہو جائے نمونہ واسطے مومنین کے آئندہ کے لیے آئندہ کے لیے فتوحات کا نمونہ بن جائے تاکہ ہو جائے نمونہ واسطے مومنین کے آئندہ کے لیے و یاد دیا اور رہنمائی کرے تمہاری سراپ مستقیم کی طرح کہ ایسے تم بہادری دکھاتے رہے تو فتح یاب رہے واؤخر عالم تک دے کہ الحا کے مغان ماؤخرا نمبر سات لکھو اور غنیمتیں اور بھی ملیں گی کہ لم تک ضرور نہیں کا ہوئے تم اوپر ان کے تاکہ یہ تاکہ اللہ نے ساتھ ان کے قیامت مر اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر قادر دے بولا کو تسلی ہے مومنین مومنین کو تسلی دی گئی کہ اچھا ہوا صلح ہو گئی اور یہ صلح ہدے پیش قائمہ بنی بہت سے پتو کا پتے مبین ہے اب فرمایا اب لڑے تو نہیں کافر پھر ہو گئی ہے نا اور اگر تمہارے ساتھ لڑتے تو پیشین گوئی تھی کہ وہ پیٹھ دے کے بھاگ جاتے پتہ پھر بھی تمہاری تھی کا پھر جو ہے بوس ہوتا ہے یہ فرمایا تو صحیح اور اگر لڑتے تمہارے ساتھ کا پھر مکے والے البتہ پھیرتے پیٹوں گو پھر نہ پاتے کوئی یار اور نہ مددگار سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ چلا رہا ہے کہ اہل حق کو غلبہ دیتے ہیں اہل باطل کا کرتے ہیں مغلو یہ اللہ کا طریقہ ہے جو کہ گزر چکا پہلے سے اور ہر گرد نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے کو تبدیلی یہ سنت اللہ چلی آ رہی ہے پہلے سے واہ اللہ دی کپا ہے جو ہم انکم حسن تجویر خدا سن تدبیر خدا بندی میرے محترم اس کا شان رضور تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور ہدابیا کے اندر تھے نا تو ہدیبیا کے ساتھ پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جب ال تن ہدایبیا کے ساتھ پہاڑ ہے اس کا نام کیا ہے تو جب بل تن سے رات کو اسی آدمی اترے کتنی تاکہ اس صحابہ کو حضور کو نقصان پہنچائے لیکن الحمد للہ صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا تھا. گرفتار کرنے کے بعد حضرت نے ان کی کیا کر دی رہی کر دی کہ چلو سلحچی بات ہے یہ وہی طرح اشارہ ہے اور وہی وہ ذات ہے جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے وہ کامیاب نہ ہو سکے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے تم نے رہائی دے دی بے بد مکہ بیج پیٹ مکہ کے وہ مکہ کے ماحول میں بعد اس کے کہ قابو کیا تم کون کے اوپر اور تھا اللہ ساتھ اس کے کرتے کے دیکھنے والا تمہیں کامیابی کیا قابو کر دیا ہم الزین کا فرو مختضیات کتاب کتاب کے مختضیات تو پائے جاتے ہیں لیکن کتاب اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کچھ مونے ہیں وہ موانے بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں مقتضیات کتاب ہوم الزین کافر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا مقتضی نمبر ایک تو صدو کا مقتضی نمبر دو روکا تم کو مسجد حرام سے وال ہدیہ روکا ہادی کو ادھر بھی سدو لگے گا کافر نمبر ایک سدو کو نمبر دو ودیا نمبر تین حدی جانتے ہو قربانی کے جان اور روکا انہیں حدیوں کو حال ہے کہ روکی گئی تھی بند تھی اس سے کہ پہنچے اپنے ٹھکانے کے اوپر اس سے روکی گئی یہ کتنی ہیں گی مقتضیات کتاب تین اب آگے فرماتے ہیں یہ چیزیں تو تقاضا کرتی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا جائے کتاب لیکن اگر تم لڑتے نا مکے والوں کے ساتھ تو مکے پاک کے اندر مسلمان تھے یا نہیں او پہلے پڑھ چکے ہو کوئی بوڑھے تھے بچے تھے عورتیں تھیں ابن عباس کہتا ہے کون تو آنا واؤں گی میں ہوں چھوٹے بچے عورتیں بوڑھے بیواہ کوئی مسلمان تھے تو کرتے حملہ تو یک بار یہ حملہ کے اندر وہ پیسے جاتے یا نہیں اس لیے یہ حکمت مختصی ہوئی کہ آپ تم نہ لڑ ہاں اگر وہ نکل جاتے تو پھر تمہارا لڑنا ٹوٹتا لو لاری لال مومنو حکمت تاخیر کتاب اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومن کہ نہیں جانتے تم ان کو انت یہ کہ پیس ڈالو ان کو بس پہنچے تم کو ان کی وجہ سے نقصان بھئی یہ دینی نقصان ہوا یا نہیں ہمارے اپنے آدمی مر گئے بس پہنچے تم کو ان کی وجہ سے نقصان ذرا بغیر علم کے نادانی میں یہ اگر نہ ہوتے نہ تو تمہیں حکم ہم کس کا دے دیتے آگے بھارت معلوم کتاب کا حکم دے دیتے لے ید کے اللہ کی رحمت ہی لیکن اب قتال کا حکم کیوں نہیں دیا تاکہ داخل کرے اللہ بھی رحمت اپنی جس کو چاہے ان کی جان بچی تمہارا ایمان بچا اور آگے کے لیے بھی اللہ نے اپنی رحمت میں ان کو داخل کرنا تھا نہیں کن کو ابو سفیا اکرما بڑے, بڑے بڑے سردار مسلمان ہونے دیا یا نہیں اگر مر جاتے تو مسلمان کیا ہوتے لو تزیالو اگر وہ جدا ہو جاتے کون جدا ہو جاتے او مرد بوڑھے وغیرہ مسلمان البتہ عذاب دیتے ہوں کافروں کو میں سے عذاب دردناک اس جال اللہ کافرو یہ بھی مختصی کتال ہے جب کیا تھا کافروں نے بیت دل اپنے کے ضد کو اور ضد بھی جاہلیت کی تھی یہ کون سی تھی جی زد جاہلیت کی اور محمد الرسول اللہ کی بجائے کیا کہتے تھے محمد بن عبد اللہ وہ ڈب نا کافر بسم اللہ الرحمان الرحیم کی بجائے کیا کہتے تھے بسم کا اللہ رحم سمجھے یہ زد کی تھی جب کی تھی کافر نے اپنے دل میں زد, زد جاہلیت کی بس اتارا اللہ تعالی نے اپنا سکینہ یہ مان اسکتاب ہے وہ مقدلی کتاب تھا یہ اس کتاب اتارا اللہ نے اپنا سکینہ اوپر رسول کے اوپر مومنین کے اور جمائے رکھا ان کو تقویٰ کی بات پر تقویٰ کی بات یہی تھی کہ صلہ ہو جائے جمائے رکھا ان کو تقویٰ کی بات پر پکا ان ہکا بہا اور تھے ضائع اور تھے زیادہ لئے اس تقویٰ کی بات پہ تقویٰ کی بات کے اندر توحید سب کچھ آ جا جاتا ہے اور اس کے اور ہیں اللہ تعالی ساتھ ہر چیز کے جاننے والے لقت صدا کلّہ رسول رویا یہ ازالہ شبو ہے لقت صد کل ازالہ شبو شبو یہ کہ حضرت جب واپس ہونے لگے نا جی ص اللہ کے بعد تو راستے میں صحابہ کرام نے آر کیا حضرت اے نہ رو تھا آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب سچا تو نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیات مبارکہ نادر کی کہ خواب کے اندر کیا دیکھا تھا حضور نے مطلا کا ہم نے عمرہ کیا یا اس سال عمرہ کیا تو خواب تو سچا دکھلا ہے آئندہ سال عمرہ کرو گے چنانچہ سنسار ہجڑی کے اندر عمرہ ہوا یا نہ ہوا عیدالا شبہ ہے البتہ جی سچا دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو کھا بالکل ٹھیک ٹھاک البتہ ضرور داخل ہو گے تم مسجد حرام کے اندر ان اللہ امن والے محل کی نہ روک اس سال میں کہ منڈانے والے ہو گے تم اپنے سروں کو مقصرین کا منع مدرا کٹانے والے نہ کہا کرو بال کٹانے والے مدرا کٹانے والے کو سر کٹاؤ ہم. بال کٹانے والے لا تخافون نہیں اندیشہ کرو گے دشمن کا پس جانا اللہ تعالی نے ان حکمتوں کو جن کو تم نے نہیں جانا پس کر دیا اللہ نے آگے اس کے فتح قریب آگے اس کے کیا کری بہ حضور نے پھر سنساد کو عمرہ کیا نہیں کس مہینے میں کیا زکاد کے مہینے میں اور فتح کریب کب ہوئی تو محرم کے اندر ہو گئی تو پہلے نہ آ او غنی اتنا خیبر کی فتح کس میں ہوئی محرم میں اور بعد میں آ کے عمرہ کیا اور کیا اس کے آگے فتح کری ہوئی ہر سل سولا اس بات رسالہ فتحا اس بات رسالت وشارت فتوحات وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایات ہدایت کے نیچرے کو قرآن اور دین حق دے کے بھیجا حکمت ارسال تاکہ غالب کرے اس کو تمام دین دوں پا اس بات رسالت ہے اور بشارت فتوحات ہے کہ غالب پھر کس کو پر تمام دینوں کے اوپر وقفہ بلّہ شہیدہ کافی اللہ تعالی گوا تیری مثالت پر محمد الرسول اللہ یہ دعوا ہے پرمادیہ دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہے اگر یہ نہیں لکھنے دیتے, فرماد اگر, یہ نہیں لکھنے دیتے فرماد اگر یہ کافر نہیں لکھنے دیتے لکھنے دیا محمد رسول اللہ. کیا کہا محمد بن عبداللہ لکھے اگر یہ نہیں لکھنے دیتے تو نہ لکھنے دے ہم اپنی کتاب میں لکھواتے ہیں کیا قیامت تک لکھا جائے گا محمد رسول ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ والذین بابود دلیل آپ کی رسالت کی دلیل کون ہے صحابہ دلیل میں لط تو دعوے میں نوکس آج یہ سمجھ دلیل میں نوکس تو دعوے میں دلیل پکی تو دعوی پکا آپ جو صحابہ کے اندر نقائص نکالتے ہیں وہ حقیقت میں حضور کی رسالت میں نقائص نکال رہے ہیں او سمجھ رہے ہو دلیل جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں صاحب اکرام چاہے حدیبیہ والے دوسرے اشدال کفا سخت ہیں کس کے اوپر کافروں کے اوپر روحماؤ بین ہو مہربان ہے آپس میں اشیدہ نمبر ایک روحما نمبر دو یہ صحابہ کے صفات اور کمالات ہیں سخت ہیں کافروں کے اوپر مہربان ہے آپس میں صحابہ کے صفات اور کمال لیکن آج کا ہمارا کیا حال ہے جی کافروں کے ساتھ یاری اور مومنین کو قتل کر رہے ہیں ترا ہم رخ کا نمبر تین دیکھے گا تو دیکھتا ہے تم ان کو رقو کرنے والے سجدہ کرنے والے طلب کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی رضا مندی سی باہی وجوہ نمبر کتنی جی چار ان کے علامات ان کے چہروں کے اندر ظاہر ہیں ان کے علامات ان کے چہروں کے اندر ظاہر ہیں باوجہ سجود کے بھئی جو آدمی نمازی ہوتا ہے نا عبادت گزار ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے چہرے کے اندر خاص نورانیت پیدا کرتے ہیں کیا پیدا کرتے ہیں خاص نورانیت پیدا کرتے ہیں جو مشاہدہ کی جا سکتی ہے یہ یہ ہے ورنہ یہ مراد نہیں جو کالا کالا ہو جاتا ہے یہ مراد نہیں علامات ان کے, ان کے چہرے میں ظاہر ہیں اثر سدوں سے زال کا یہ مذکور صفت ہے ان کے کس کے اندر تورات کے اندر یہ کہاں سے صفت چلی گی اے اشدا القفا روحماؤ بین سے چلی آ رہی ہے سمجھے جی کا یہ صفت یہ مذکور صفت ہے ان کے کس کے اندر تورات کے اندر اور صفت ان کی انجیل کے اندر آگے آ رہی ہے ایک زار ان مبتدا ہے ماشاء ان کا ذرا خبر ہے اور صفت ان کی انجیل کے اندر یہ ہے صرف کھیتی کے جو نکالتی ہے سوا اپنا وہی کھیتی جو نکلتی ہے نا بیج نکلتا ہے پہلے کیا ہوتا ہے سوا نکالتی ہے سوا پنا پا رہو پھر کبھی کرتا ہے اس کو وہ سوا جو ہے نا کھیتی کو کبھی کرتا ہے پس تغ پس موٹی ہو جاتی ہے بس برابر ہو جاتی ہے کھیتی اپنی پنڈلی کے اوپر جو جب ضرور یہ پسند آتی ہے کسانوں کو کام بھی کسانوں کا ہوتا ہے نا پسند آتی ہے کھیتی کسانوں کو تو آپ دیکھو کھیتی نکلی اس کا پہلے سوا ہوا پھر کبھی ہوا موٹی ہوئی اپنی پنڈلی پہ کھڑی ہوئی تو یہ پسند آتی ہے کسانوں کو لے یغیز اب مل کار اس سے پہلے قواہ معروف ہے اللہ نے ان کو طاقتور کیا صاحب کرام کو تاکہ غصے میں ڈالے بس باب کافروں کو اس صحابہ کرام کی مثال دے دی طاقت کی تو کواہ صحابہ کرام کو تقویہ دی ترقی دی تاکہ غصے میں ڈالے بس کافروں کو یہاں سے امام مالک نے بھی مسئلہ نکالا ہے اور بات دوسرے علماء نے بھی کہ جو صحابہ کرام کی ترقی کو دیکھ کے اور سن کے غصے میں آ جائے وہ کیا ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے نے غصے میں وعد اللہ منو حسن مہار حسن انجام وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان لائے عمل کی اچھے ان میں سے یعنی سب صحابہ بخشش اور عجر عظیم کا میرے عظیز یہ تفسیر حقانی انہوں نے باقاعدہ حوالے دیے ہیں کہ تورات کے اندر بھی یہی علامات موجود ہیں وہ زال کا مسئلہ ہوتی اور انجیل کے اندر بھی یہی علامتیں ہیں انجیل والوں نے کھیتی کی مثال بھی ہے علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ بعض علمایہ کرام یہاں سے چار خلفا ہے نا اس کی خلافت ثابت کرتے ہیں اشارہ تھا وہ کیسے نہیں ولزین ما سے اشارہ کس کی طرف آئے ابو بکرستی اشد پار حضرت ماں روح ما بین بینہم حضرت عثما تراہم رقان یہ کون حضرت علی اسی طرح آگے ہے نظر ان اخراج شپتا ہوں اخراج شپتا ہو کہ ابتدا ہوئی کس کی خلافت ہے تو کن کی خلافت ہوئی ابو بکری صدی پازو قوی کر دیا کون ہوئے عمار پاستا کا موٹی ہوئی کھیتی کون حضرت عثمان اسمان پاستا والا سو کہیں پھر اپنی پنڈری پہ کڑی حضرت علی ابھی یہ بھی نکالتے